وا نئی بین شری کئی فل نئی سو شری کھین اتھی سورت مسل دو آدمیوں کا دین مشترک تھا بھائی <تصفح> مثلاً بھائی میں نے اور زید نے مل کر ایک مشترکہ چیز آمر کے ہاتھ فروخت کر دی مثلاً گاڑی تھی میری اور زید کی مشترکہ وہ ہم نے عامر کو چار لاکھ روپے میں مثلاً فروخت کر دی اب دو جو عمر پر چار لاکھ روپے دین ہے وہ میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے بھائی نصف اس کا ہے اور نصف میرا ہے اور اس میں یاد رکھنا دین مشترک کے اندر کہ وہ جو مدیون ہے جو بھی ادائیگی کرے گا وہ مشترکہ ہوگی اس دین کی ایک ایک پائی بھی وصول ہوگی تو ہر ہر روپے کے اندر میں اور زید شریک ہوں گے مثلا چار لاکھ دین ہے اس نے سو روپیہ دے دیا تو اب یہ سو وہ زید کو نہیں دے سکتا کہ تمہارے حصے کے دے رہا ہوں بلکہ جو کچھ وصول ہوگا وہ کیسا ہوگا مشترک ہوگا تو جو سو روپیہ وصول ہوا وہ میرا اور زید کا مشترکہ ہوگا اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے پچاس زید لے لے گا اور پچاس میں لے لوں گا صورت سمجھ میں آئی تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ زید کو سو روپیہ دے دے گی آپ کے حصے میں سے میں سو دے رہا ہوں اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں بھائی دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں <متحدث> اہم ضابطہ ہے یاد رکھنا ہمیشہ وہی اگر وہ سو روپیہ زید کو دیتا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے تو یہ تو مانا نا وہ دین کی تقسیم کر دی اس نے پہلے سے اور ابھی اس ادائیگی سے پہلے اس نے کیا کر دی دین کی تقسیم کر دی سمجھ میں آیا اور دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں ہاں جب موصول وصول ہو گیا سو روپیہ وصول ہوا اس سو پر دین ایک شریک نے کیا کر لیا قبضہ کر لیا اب دین کی تقسیم کرو اور اب تو یہ مشترک ہے لہذا آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا ہوگا تو قبل القبض دین کی تقسیم درست نہیں ہے بھائی تو اسی لیے میں نے کہا اس دین کی ایک پائی بھی وصول ہوتی ہے تو زید نہیں کہہ سکتا یہ میرے حصے میں سے ہے یا میں نہیں کہہ سکتا یہ میرے حصے میں سے ہے بلکہ وہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہوگی قبضہ ہم کر جب جتنے حصے پر قبضہ کیا ہے اب قبضے کے بعد تقسیم کریں گے اور جب قبضے کے بعد تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں تو زید بھی شریک ہے تو آدھا حصہ اس کو دینا پڑے گا اور آدھا میں رکھ لوں گا ضابطہ سمجھ میں آ گیا آپ دو شریکوں کا دین مشترک تھا مثال میں نے ذکر کر دی میں نے اور زید نے گاڑی بیچی چار لاکھ روپے میں اب مدیون سے زید نے اپنے حصے پر صلاح کر لی کیا کر لی دین میں زید کا کتنا حصہ تھا نصف یعنی دو لاکھ روپے تو زید اس سے اپنے حصے کے بھائی دین میں نصف حصہ میرا ہے میرے حصے پر آپ میرے ساتھ سلح کر لیجئے کوئی چیز دے دیجیے بھائی سلح کے طور پر کوئی چیز اس سے لے لیتا ہے مثلا کتاب میں جیسے ذکر کریں گے کپڑا لے لیتا ہے سلح کی ہے اب یہاں پر دوسرے شریف کو اختیار ہے زید نے تو نصف میں کیا وصول کر دیا کپڑا لیکن جو بھی چیز وصول ہوئی ہے اس کے اندر تو دونوں کیا ہوتے ہیں شریف تو لہذا اب دوسرے شریف کو یعنی مجھے اختیار ہوگا چاہے تو میں اس اصل مدیون کے مدیون کے پیچھے پڑ جاؤں کہ بھائی بقیہ دین بھی اب ادا کرو بقیہ دین بھی کیا کرو ادا کرو مسلاً نصف میں تو تلا ہوئی ہے نصب باقیہ وہ بقیہ دین دوسرا شریک پیچھے پڑ جائے گا یہ بھی وہ کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے شریک پر رجوع کرے اور اس کے ساتھ نصب کپڑے میں شریک ہو جائے کیونکہ یہ کپڑا کتنے حصے میں آیا ہے نصب کے نصب میں بھائی اور اس نصب میں سے نصب کس کا حصہ تھا دوسرے ساتھی کا حصہ تھا تو وہ رو کر سکتا ہے اس کپڑے میں کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے سمجھا یہ کپڑا دو لاکھ دین کے بدلے اس نے تلا کی ہے اور اس دو لاکھ میں سے تو ایک لاکھ میرا بھی حصہ ہے کیونکہ سارا دین کیا ہے مشترک ہے تو لہٰذا میں چاہوں تو مجھے اختیار ہے اصل میں اس کو کچھ نہیں کہتا میں جی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں لاؤ بھائی بقیہ دین بھی اب ادا کرو آدھے پر تو آپ نے سلا کر لیا اب بقیہ آدھا بھی کیا کر دو ادا کر دو اور میں چاہوں تو اپنے شریک پر رجوع کر لوں کہ لاؤ بھائی اب آدھا کپڑا مجھے دے دو ہاں ایک صورت میں میں اس سے کپڑا اب نہیں لے سکتا وہ یہ کہ وہ مجھے زمان دے دے, دے دین کے چوتھے حصے کا کتنے حصے کا کے چوتھے حصے کا وہ مجھے زمان دے دیتا ہے کہ میں زامین ہوں بھائی اس شریک پر کتنا دین رہ گیا نصف اس نصف کا نصف کا یعنی چوتھے حصے کا وہ جو نصف رہا اس میں سے نصف کا یعنی چوتھے حصے کا یہ مجھے زمان دے دیتا ہے کہ میں زامین ہوں وہ ادائیگی کرے گا اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو کیا کر لینا مجھ سے آ کر وصول کر لینا صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی ایک شریف نے اپنے حصے پر تلا کیا دوسرے کو کیا ہے چاہے تو اصل مدیون کے پیچھے پڑ جائے اور اسے سے بقیہ دہن وسول کر لے اور چاہے تو اس شریف پر رجوع کرے اور اسے نسف کپڑا لے لے مگر ایک صورت میں نسف کپڑا نہیں لے سکتا جب کہ وہ کیا کرے اسے نوک رہے دہن کا کیا کرے بھائی یہ کپڑا جو اس نے وصول کیا یہ کتنے دین کے بدلے ہے میں چوتھا حصہ وصول کروانے کا اگر نہ دیے تو میں ادا کروں گا اب اس صورت میں سورت میں چونکہ اس نے مجھے زمان دے دیا روبڑے دہن کا تو اب میں اسے اس یہ کپڑا نہیں لے سکتا سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں دین اور جب دین دو شریکوں کے بیش تھا احا کر لی دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے پر اپنے حصے میں اعلیٰ کپڑے پر شریکیاری تو اس کے شریک کو اختیار ہے انشاء الینی چاہے تو وہ اس پیچھا کرے اس شخص کا جس پر دین ہے کس نے نصف حصے کے ساتھ بھائی. اپنے نصف حصے کے ساتھ اس پر رجوع کرے کہ بقیہ دین دے دو وہ سارا کس کا حصہ ہو جائے گا پھر اس کا حصہ ہو جائے گا بھائی تو انشاء اگر چاہے تو اس کا تو یہ اس کرے اس شخص کا علیہ دین جس پر دین تھا بینسٹری ہی اپنے نصب کے ساتھ اپنے نصف کے ساتھ پہلے نے تو اپنے اس نصف کے بدلے کیا لے لیا کپڑا اور دوسرا اس کا پیچھا کر سکتا ہے اپنے نصف کے ساتھ وَإن شاء نصف اور چاہے تو یہ شریک کیا کر لے نس کپڑا لے لے اپنے شریک سے اللہ شریک اہ روبا دین مگر یہ کہ ضامین ہو جائے اس کے لیے اس کا شریک روبۂ دین کا چوتھے حصے کا تو اب اس کا کپڑے میں کوئی حق نہیں رہے گا یہ <دَيْن> تو ایک سورت والا نا ابھی یہی مسئلہ دو تین صورت ذکر کریں گے ایک شریک نے کیا کیا پہلی سورت نے اپنے نصب پر سولہ کر لیا. دوسری سورت ایک شریک نے اپنا نصف وصول کر لیا وہ جو مدیون تھا اس نے دو لاکھ روپے زید کو دیے کہ یہ لو یہ آپ کا حصہ ہو گیا آپ کا اور میرا حصہ ختم ہوا اب صرف کس کا دوسرے شریف کا حصہ باقی ہے یہ آپ کے دو لاکھ ہو گئے لیکن میں نے بتایا تو تقسیم الدین ہے قبل القبض اور تقسیم الدین قبل القبض درست نہیں لہذا جو بھی پیسے وصول ہوں گے وہ جو مرضی کہتا رہے یہ مشترکہ ہوں گے تو یہ جو دو لاکھ وصول ہوئے زید کو یہ کیا ہیں دونوں کے درمیان مشترک ہیں لہذا اس دوسرے شریک کو اختیار ہے وہ چاہے تو کیا کرے جا کر اس سے نصف حصہ لے سکتا ہے کہ لاؤ بھائی دو لاکھ وصول ہوئے اور یہ دین مشترک ہے ایک لاکھ اس میں سے میرا ایک لاکھ आपका کا تو چنانچہ یہ میں گیا اس کے پاس میں نے اس سے ایک لاکھ روپیہ لے لیا زید سے آپ زید سے جب ایک لاکھ لے لیا تو کل تھا دین چار لاکھ چار میں سے اب تک کتنا وصول ہو چکا دو لاکھ اور دو لاکھ میں سے ایک لاکھ کس نے لیا زید نے اور ایک لاکھ میں نے تو میرا بھی ابھی ایک لاکھ باقی ہے زید سے بھی ایک لاکھ تو ہم دونوں جائیں گے اب پھر مدیون پر رجوع کریں گے کہ لاؤ بھائی ہمارا باقی حصہ بھی دے دو سورج سمجھ میں آ گئے تو اب وہ مدیون جو ہے وہ زیر کو نہیں کہہ سکتا بھائی تمہیں تو تمہارا حصہ میں نے دے دیا تھا اب میں میرے اوپر رجوع کرنے کا حق نہیں صرف اس کا اور میرا مسئلہ باقی ہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ جو دین وصول ہوا تھا یہ کس قسم کا تھا مشترک تھا اور اس نے اگر صرف زید کو ادا کیا ہے اور صرف زید کا حصہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ تقسیم الدین قبل القبض لازم آتی ہے اور دین کی تقسیم قبضے سے پہلے درست نہیں جب وصول ہو جائے قبضہ ہو جائے اب تقسیم کریں گے اس سے پہلے نہیں بچے تو کہتے ہیں نصفا نسیبی ہی مینت دینی اور اگر ایک شریک نے وصول کر لیا اپنے حصے میں سے نصف اپنے نصف حصہ وصول کر لیا مینت دینی دین میں سے کان علی شریک ہی کا فی ماں قبازہ تو اس کے شریک کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے فی ماں قبضہ اس حصے کے اندر جس پر اس نے قبضہ کیا ہے ثم على پھر دونوں رجوع کریں گے مقروص پر باقی کے ساتھ دونوں رجوع کس پر کریں گے دیکھا دونوں رجوع کریں گے اگر اگرچہ وہ اس نے اپنا نصف کر لیا تھا لیکن وہ اس کا تھا ہی نہیں وہ تو کیا تھا دینا مشترک لہذا امدیون ام یہ نہیں غریم یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا حصہ تو میں ادا کر چکا ہوں بھائی تو کہتے ہیں پھر دونوں رجوع کریں گے الغریمی مخروض پر بل باقی, باقی دین کے ساتھ <يسِلْعَتَن> تیسری صورت بھائی پہلی صورت کیا تھی ایک شریک نے اپنے حصے پر سلاح کر لی تھی دوسری صورت کیا تھی ایک شریک نے اپنا نصب کیا, کیا تھا تیسری صورت بھائی ایک شریک اپنے نصب کے بدلے کوئی چیز اس سے خرید لیتا ہے کیا کر لیتا ہے کوئی چیز اس سے خرید لیتا ہے مثلا کپڑا ہی خرید لیا اس سے پہلے چیز سلا اور اب ہے اس کا ایبز لے رہا ہے کیا لے رہا ہے یعنی بے کر رہا ہے باقاعدہ اس کے, اس کے بدلے مجھے کپڑا بیچ دو نصب دین میرا تھا اس کے بدلے مجھے کپڑا بیچ دو تو اب یاد رکھیے دوسرا شریک اس کو کیا کرے گا ربع دین کا زمین بنا سکتا ہے دوسرا شریک اسے کیا کر سکتا ہے ربع دین کا زامین بنا سکتا ہے پہلی صورت یاد ہے وہ کپڑے والی اس میں یہ نہیں تھا کہ زمین بنا سکتا ہے وہاں پر تھا کہ وہ نصف کپڑا لے سکتا ہے اس سے اگر وہ خود زمان دے دے تو پھر کیا ہے زمان ٹھیک ہو جائے گا روپئے کا زمان دے دے گا پھر اسے کپڑا نہیں لے سکتا لیکن یہاں پر شریک کیا کر سکتا ہے سکتا اسے خود زمین بنا سکتا ہے وہاں پہ خود زمین نہیں بنا سکتا تھا وہ اپنی مرضی سے بننا چاہتا ہے تو بن جائے الگ بات ہے یہ اس کو زمین نہیں بنا سکتا اور یہاں اگر بیع کی ہے اس کے بدلے کوئی چیز خرید لی ہے تو اب شریک کیا کر سکتا ہے اسے دین کا بنا ہے یہ کیا وجہ دونوں میں فرق کیوں ہے سلح کے مسئلے میں آپ نے کہا تھا اگر وہ اپنی مرضی سے زمان دے دے اور بیع کے مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا کیا کر سکتا ہے اس کو جبران بھی زامین بنا سکتا ہے اس کو وجہ فرق کی کیا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں سلح ہوئی تھی یہاں بے ہے سلح عموماً کمی پر ہی کی جاتی ہے بھائی اور بے کے اندر عموماً برابری ہی ہوتی ہے بے کی بنیاد تنگی پر ہے بھائی بے میں انسان تنگی بخل کرتا ہے اپنے ساتھی کے اوپر بھی کوئی چیز بیچتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے میرا اگر فائدہ نہیں تو کم از کم نقصان بھی نہ ہو اور سلح سلح تو اس کی تو بنیاد ہی کس پر ہے کچھ کیا کر رہا ہے کمی کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو وہاں پر اس نے سلح کی تھی اور سلح کس پر ہوئی کام پر ہی ہوئی ہوگی برابر کی تو پر ہے کمی پر تو لازمی بات ہے دو لاکھ کے بدلے اس نے دو لاکھ کا کپڑا نہیں لیا ہوگا پھر کتنے کا لے لیا ہوگا ڈیڑھ لاکھ کا مثلا بس کچھ کم ہی ہوگا تو ڈیڑھ لاکھ کا مثلا اس نے کپڑا لے لیا اسے اس ڈیڑھ لاکھ کا اب اگر ہم کپڑا اس نے جو وصول کیا اس کی کتنی قیمت ہے ڈیڑھ لاکھ تو دو لاکھ کے بدلے اس نے ڈیڑھ لاکھ والا کپڑا لے لیا تھا سولہ کر بھی تھی اب ہم اس سے زامن نہیں بنا سکتے چوتھائی دین کا کیونکہ چوتھائی دین کتنا ہے جو اس نے کپڑا جو چیز وصول کرتا ہے اس نے کیا وصول کیا یوں سمجھو نصف دین کو یا وصول کر لیا جب نصف دین وصول کر لیا تو نصف میں نصف تو میرا بھی ہے اور نصف کا نصف یہ کتنا بنا روبا چوتھا حصہ تو اب میں اسے چوتھے حصے کا زمین نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا کیونکہ چوتھا حصہ کیا بنتا ہے کتنا بنتا ہے چار لاکھ میں سے چوتھا حصہ چوتھا حصہ چار لاکھ میں سے ایک لاکھ حصہ بن گیا تو اب میں اس کو جامین بنا دوں بھائی ایک لاکھ اب آپ بن جائے ایک لاکھ کے بھائی آپ اگر اس نے نہ دیا تو آپ دیں گے تو اس میں تو اس بیچارے کا ذہر ہے اس نے تو کپڑا کتنے کا لیا ہے ڈیڑھ لاکھ کا اور ڈیڑھ لاکھ میں سے اگر میں آدھا کپڑا لوں تو وہ کتنے کا بنتا ہے پچہتر ہزار کا بنتا ہے تو میرا حصہ تو اس میں پچہتر ہزار کا بنتا ہے تو اور میں اس کو کتنے کا بنا رہا ہوں ایک لاکھ تو اس کا نقصان ہو گا یا نہیں ہوگا بھائی اس کا تو نقصان ہو گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا وہاں پر اس کو چونکہ زرر رازیم آتا تھا وہاں اس کو زبردستی اور جبرن زامین نہیں بنایا جا سکتا وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں زمین نہیں بنتا بھائی بلکہ کیا کرو یہ کپڑا میں نے وصول کیا لو مثب تم لے جاؤ اس میں سے اور نصف جب میں لوں گا تو وہ تو کتنے ہزار کا ہے وہ تو پچہتر ہزار کا ہے تو نصف کپڑا میں لے سکتا ہوں روپے دین یعنی پورے لاکھ کا تنگی اور گوفل ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے برابر ہی میں معاملہ کرتا ہے کمی کا معاملہ نہیں کرتا تو لہذا اب بے کے صورت میں اس نے میرے گویا کے دین پر قبضہ کر لیا جب دین پر قبضہ کیا میرا تو اس نے کل کتنے پر کیا چار لاکھ کل دین تھا اس نے کتنے میں بے کر لی اپنے حصے میں تو اپنے حصے میں کتنا بنتا تھا اس کا دو لاکھ دو لاکھ میں سے نصف میں نسخ وہ تو میرا ہے تو دو لاکھ میں سے وہ ایک بنا سو ایک لاکھ کا اس کو زامن بنا دیں اس نے میرے دین پر قبضہ کیسے کیا دیکھو قبضہ اس طرح کیا اس نے اس نے اس نے سے دو لاکھ کا کپڑا خرید لیا جب دو لاکھ کا کپڑا خریدا تو اس پر دو لاکھ دین ہو گیا میرے شریف پر کیا ہو گیا دو لاکھ دین. اور اس کے اوپر پہلے سے کتنا دین ہے چار لاکھ مدیون مجھے کتنا دین ہے اس نے کتنے کا کپڑا اس سے لیا ہے جب دو لاکھ کا کپڑا لیا تو اس پر سمن آ یا نہیں آ کپڑے کے تو دو لاکھ اس پر سمن آ تو یہ اپنا مدیون نے اس کا دینا ہے دو لاکھ اور اس نے مدیون کا کتنا دینا ہے دو لاکھ تو اس نے کہا بھائی یہ دین اس دین کے بدلے ہو گیا یہ دین تو دو لاکھ کے اپنا دین اس نے چکا دیا اس دو لاکھ کے ذریعے جو مال مشترک میں سے تھا اور مال مشترک میں جب دو لاکھ کے ذریعے اس نے حساب چکایا تو دو لاکھ میں سے تو نصف کس کا حصہ تھا میرا حصہ اور وہ کتنا بنتا ہے نصف کا نصب ایک لاکھ یعنی چوتھا حصہ تو گویا اس نے میرے میرا حصہ یعنی میرے نصف دین پر اس نے کیا کر لیا ہے قبضہ کر لیا ہے اور وہ کتنا بنتا ہے ایک لاکھ سورج سمجھ میں آگے بھائی یہ سیلا اور اگر خرید لیا دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کے بدلے میں دین میں سے دین میں سے, دین میں سے اپنے حصے کے بدلے خرید لیا سل کیا خرید لیا سامان خرید لیا کانلی شریک شریک کے لیے جائز ہے کہ اس کو بنا دے چوتھائی دین کا. تو کپڑے کے حصے میں اگر ہم اسے چوتھائی حصے کا بناتے تھے تو اس بیچارے کا نقصان تھا کیونکہ اس نے تو صلاح کم میں کی تھی اور بیگ کے مسئلے میں ہم اسے زمین بناتے ہیں تو اس میں اس کا کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس نے برابر کے بدلے بیگ کی ہوگی اور جب دین کو ایک دین کو دوسرے دین کا بدلہ دے کر اس نے حساب چکایا تو گویا کہ اس نے میرے نصف دین پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا تو اب اس کو زامن بھی اس کا بنا دیں گے صورت مسئلہ یہ بھائی آپ نے بیا سلم پڑھی تھی بیا سلم میں کیا ہوتا تھا سمن کی ادائیگی آج ہوتی ہے اور مبیاں مسلم ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھ ماہ بعد مبیا ملے گا بھائی مبیاں ملے گا اور اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں راس المال اور جو مبیاں ملے گا اس کو کیا کہیں گے مسلم فی اور جو پیسے دے رہا ہے اس کو کیا کہیں گے رب السلم اور جس کو پیسے دیے گئے وہ ہے مسلم علیہ جو پیسے دیے گئے وہ پیسے کیا کہلاتے ہیں رسول مال جو مبیا ملے گا وہ کیا کہلاتا ہے مسلم کی اچھا اور جس نے پیسے دیے وہ کیا کہلاتا ہے رب السلم اور جس سے وصولی ہوگی اس مبیائی کی وہ کیا ہے مسلم علیہ اب یاد رکھنا بیا سلم کے اندر حدیث میں آتا ہے بے سلم کے اندر جو رب السلم ہے وہ صرف دو ہی چیزیں وصول کر سکتا ہے یا تو اپنا رسول مال واپس لے لے یا پھر اس مبیائی پر لے لے تیسری صورت جائز نہیں ہے یہاں پر کسی اور چیز کس پر صلہح وغیرہ کرنا صحیح یا تو وہی رسول مال واپس لے سکتا ہے یا وہ جو مبیعہ تھا وہ وہ لے لے گا وقت جب آ جائے گا ان دو کے علاوہ کوئی تیسری صورت یہاں جائز हुँ. نہیں سورت سمجھ میں آ گئی بھائی باقی ہو ہمیں تو دین کے بدلے کوئی اور چیز لے لی اس نے ابھی دین کے بدلے کیا لیا تھا کپڑا لیا تھا یا نہیں لیا تھا لیکن یہاں پر ایسا نہیں کر سکتا اس نے پیسے جب ادا کر دیے ہیں تو اب سلح کرنا چاہتا ہے تو سلح انہی پیسوں پر کر سکتا ہے کسی آ, کسی تیسری چیز پر نہیں کر سکتا لہٰذا اب سورت مسئلہ یہ ہے میں اور زید گئے اور ایک آدمی سے عقد سلم کیا کہ ہمیں سو درہم کی گندم دے دینا چھ مہینے کے بعد میں نے اور زید نے کیا کیا سو درہم پر عقد کر لیا عقد سلم اور پھر وہیں مجلس کے اندر زید نے بھی اپنے حصے کی ادائیگی کر دی پچاس درہم نکالے اس نے حوالے کر دیے میں نے بھی پچاس درہم نکالے اور اس مسلم علیہ کے حوالے دی. تو اب سو درہم کی اس نے گندم دینی ہے اور یہ عبد السلم میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے ایک ہی عقد ہوا ہے سو درہم کا اکٹھا اور اس میں سے نصف حصہ اس کا ہے نصف حصہ میرا اور یہاں اب آپ جانتے ہیں کہ وہی سو درہم ہم واپس لے سکتے ہیں یا وہ اس کے بدلے جو گندم ملے گی وہ لے سکتے ہیں تیسری کوئی صورت نہیں اب ہم دونوں میں سے کیا کرتا ہے کوئی ایک شریک اپنے حصے پر سلح کر لیتا ہے اسی رس المال پر کیا کر لیتا ہے زید اس کے پاس چلا گیا اور مسلم ملے سے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ سلح کر لیں یوں کریں کہ اور سلح صرف یہاں کس پر ہو سکتی ہے راس المال پر ہی ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے حصے کا راس المال لے لیتا ہے پچاس سر بھائی وہ راضی ہو گیا اس کو پچاس سر دے دیے کہتے ہیں یہ سلح جائز نہیں ہے یہ سلح جائز نہیں ہے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک یوسف اللہ فرماتے تصرف کیا ہے پچاس کس کا حق تھا زید ہی کا حق تھا اس نے اسی میں تصرف کیا اس پر صلاح کر لی صلاح جائز ہے طرفین فرماتے ہیں یہ صلاح جائز ہی نہیں بھئی کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے سلا کر رہا ہے اس کے اندر کر رہا ہے مشترک میں وہ گندم جو اسے ملے گی وہ مشترک ہے نہیں ملے گی تو یہاں دین مشترک پر سلاح کر رہا ہے دے سلم کے اندر اب یہ جو اس نے پچاس درہم وصول کیے اس کو یا تو اسی کا حصہ قرار دیں گے یا دونوں کا دو ہی صورتے ہیں نا صرف اس کا حصہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس صورت میں تو تقسیم میں دین قبل القبض کی خرابی لازم آتی ہے کہ اس نے پچاس درہم دین میں سے الگ کر کے اس کو دے دیے یہ لو یہ تمہارا حصہ ہے تو یہ تو قبضے سے پہلے اس نے کیا کر دی دین کی اور قبضے سے پہلے دین کی تقسیم جائز ہے مائی. وہ سولی سے پہلے جائز ہے مائی. نہیں وہ سولی سے پہلے اور وہ تو وصولی سے پہلے پچاس درہم ہم الگ کر کے یہ لو یہ تمہارا حصہ بھائی پہلے سے کہاں سے ابھی قبضہ ہوا ہے ہاں جب ادائیگی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا کی جاتی ہے تقسیم تو دین میں قبل القبض تقسیم جائز <تصفح> تو اب اس نے جی پیسے وصول کیے اسے صرف اسی ایک کا حصہ اگر قرار دیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ کیا خرابی لازم آتی ہے تقسیم <تصفح> و دین قبل القبض <تصفح> اور اگر دونوں کا حصہ قرار دیں میرا بھی ہے یہ اور زید کا بھی ہے تم نے دوسرے نے تو اجازت ہی نہیں دی تو اگر ایک کا حصہ قرار دیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے تقسیم الدین قبل لہذا جائز نہیں دونوں کا حصہ قرار دیں تو دوسرے نے تو اجازت ہی نہیں دی لہذا اس لیے یہ سرے سے جائز ہی نہیں سورج سمجھ میں آ گئے کہتے ہیں وہ ازاکان سلم بہن شریقین سلم سے مراد یہاں مسلم فی ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جب مسلم تھی یعنی وہ مبیعہ بین شریک مشترک تھا کس کے درمیان دو شریکوں کے درمیان اعلی رسل مال پر سلح کر لی دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے سے اعلی رسل مال کس پر سلا کیوں کہ رسول مال کے علاوہ پر تو سلا جائز ہی نہیں تو اپنے راس المال پر صلہ کر لی لم یجوز ایندا ابی حنیفہ و محمدین رحمهم اللہ تعالی تو یہ جائز نہیں ہے طرفین رحمهم اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی يجوز الصلح اور امام ابو یوسف رحم الله فرماتے ہیں کہ صلہ جائز ہے بات سمجھ میں اگئی سب کو بھائی جی وا اذا کانت ترکہ یہاں سے تخارج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں تخارج تخارج اس کو کہتے ہیں بھائی ورثے کے اندر کئی آدمی شریک ہیں وہ ایک کو اس, اس سے سلح کر لیتے ہیں کچھ مال دے کر اس کو الگ کر دیتے ہیں باقی ترکے سے اس کو کہتے ہیں تخارج بھائی ایک کو کیا کر دیتے ہیں تلا کے ذریعے اس کو کچھ مال دے کر راضی کر کے باقی ترکے سے आ الگ आ کر دیتے ہیں کہ آپ کوئی حصہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں سورت سمجھ میں تخارف دیکھو مثلا بھائی ایک آدمی کے چار بیٹے تھے چار بیٹے اور تو ورسے, جو ملا باپ کا انتقال ہوا جو مال آیا اب وہ چاہے گھر ہوں گے زمین ہوگی پلاٹ ہوں گے اور سونا چاندی سا جو کچھ ہے سارا کیا ہے ان دونوں میں ان چاروں میں تقسیم ہونا ہے لیکن یہ چاروں کیا کر لیتے ہیں اپنے ایک بھائی کو کہتے ہیں اپنے ایک بھائی کو کہتے ہیں آپ اتنا مال لے لیں ہمارے ساتھ سلا کر لیں اور باقی ساری چیزوں میں جو حصہ ہے وہ چھوڑ دیں باقی چیزوں میں اپنا حصہ کیا کر لیں یا وہ ایک بھائی کہتا ہے بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو میں اپنا باقی سارا کچھ کیا کرتا ہوں سلاح کر لو چھوڑ دیتا ہوں بھائی زمین بیچیں گے پلاٹ بیچیں گے پتا نہیں کتنا عرصہ لگے گا مجھے اتنا نفر دے دو میں جاتا ہوں بھائی تم جانو باقی جائیداد جو مرضی کرو بھائی تو یہ سلح کہتے ہیں درست ہے یا درست نہیں بھائی تفصیل اب بتائیں گے آپ کو اس میں زمین بھی ہو سامان وغیرہ بھی ہو یا سونا چاندی وغیرہ بھی ہو یہ ایک شخص کیا کر لیتا ہے ایک وارث سلاح کر لیتا ہے تو جتنے پر بھی سلاح کر لے سلاح صحیح ہے جتنے پر بھی سلاح کر لے سلح صحیح ہے سمجھ میں آیا مثلاً پہلی صورت بناؤ بھائی پہلی سورت صاحبی کتاب ذکر کر رہے ہیں ترکا صرف سامان ہے اور زمین وغیرہ ہے غیر منقولی چیزیں ہیں باغ ہیں کھیت ہیں وغیرہ سونا چاندی نہیں اب <تصفح> وہ اس کو اس کے ساتھ سلا کرتے ہیں تو اس کو کچھ دراہم دے دیتے ہیں مثلاً سو درہم دے دیے یہ ساری چیزوں سے دس بازار ہو گیا زمین میں بھی اس کا حصہ تھا باغات میں بھی اس کا حصہ تھا گھروں میں بھی اس کا حصہ تھا سامان بھی کچھ پڑا ہوا تھا سمجھ میں سونا چاندی نہیں ہے ادھر درہم دینار ورثے میں نہیں ہے لیکن باقی سامان ہے زمین ہے تو اب اور سلاح مسلم کس پر کر لیتا ہے کسی بھی چیز پر سلاح کر لیتا ہے تو یہ سلا جائز مثلا میں نے مثال کا ذکر کر دی اور دل دے دیتے ہیں تو سلاح جائز ہے چاہے تھوڑے پر سلاح کریں چاہے زیادہ پر سلاح کر لیں جائز ہے اور یوں سمجھیں گے کہ گویا اس نے مبادلہ کر لیا اپنے حصے کے بدلے میں کیا کر لیا یہ مال لے لیا سمجھ میں آئی بھائی صورت مبادلہ ہو جائے گا آپ مبادلے کے اندر آپ جانتے ہیں برابری تو برابری کہیں پڑا آپ نے بھائی ضروری ہے اس کو چیز سامان ہاں وہ تو سونا چاندی وغیرہ ہے ہے دونوں طرح ایک چیزوں پھر ہوتا ہے, تو یہاں پر تو ایک طرف سامان وغیرہ ہے یہ بھی چاہے کوئی سامان وغیرہ لے لے یہ چاہے درہم لے لے یہ چاہے دینار لے لے چاہے تھوڑے لے چاہے جتنے بھی ہو جائے یہ چولہا کیا ہے جائز ہے دیکھیے <بھائی> و اذا كانت التركه بين ورثتين اور جب ترکہ مشترک تھا کئی ورثا کے درمیان فخرجوا احدهم منها پس نکالا انہوں نے اپنے ان میں سے اپنا میں سے ایک کو منها کس سے نکالا اس ترکے سے نکالا بی مال ان ایسے مال کے بدلے میں اعطوه اياه کہ وہ انہوں نے دیا اس کو وہ مال وہ مال انہوں نے اس کو دے دیا وہ ترکا تو آخار اور اور وہ جو ترکہ تھا وہ غیر منح... آخار کس کو کہتے ہیں بھائی جائیداد غیر منفولی چیز اور وہ ترکہ غیر منفولی چیزیں تھیں او عروض یا سامان تھا جازہ یہ جائز ہے خلیلن کا نما آتا او کثیرہ تھوڑا ہو جو انہوں نے اسے دیا ہے یا زیادہ ہو کانتی ترک دوسری صورت ترکہ صرف چاندی تھی لیکن انہوں نے اس کو سونا دیا چولہ کے اندر یا ترکہ صرف سونا تھا انہوں نے اس کو کیا دی چاندی دی یعنی جن سے مخالف دے دی تو اب بھی تھوڑے پر سلاح ہو یا زیادہ پر سلاح ہو سلح جائز ہے اس لیے کہ یہاں مساوات ضروری نہیں کیونکہ جنس الگ الگ ہے سول سمجھ میں آ البتہ مجلس میں کیا ہوگا قبضہ ضروری ہوگا کیونکہ یہ کیا بن جائے گا مبادلہ ہے آپ سرف بن جائے گا تو وہاں مجلس میں ف انکان تھی ترک تو فیضن بس اگر ترکا چاندی تھی فع تو زہابن پس انہوں نے اسے سونا دے دیا او بن یا ترکا کیا تھا سونا تھا فع تو فضن بس انہوں نے اس کو چاندی دے دی فہوا کا تو بھی اسی طرح ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے یعنی یہ بھی جائز ہے تیسری صورت بھائی ترکے کے اندر اور سامان بھی ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ سلا کرنا چاہتے ہیں سونے یا چاندی پر کس پر برہم یا دینار پر اور ترکے میں بھی کیا ہے سونا یا چاندی تو کہتے ہیں یاد رکھنا اس سورت میں اس اتنے سونے پر سلا کر سکتا ہے یہ اتنی چاندی پر سلا کر سکتا ہے کہ جو ترکے میں اس کے حصے میں وہ جن ساری ہے اس سے زیادہ ہو اس سے کیا ہو زیادہ مثلا مثلاً ترکے کے اندر دینار بھی ہیں درہم بھی ہیں ترکے کو اگر تقسیم صحیح طریقے سے کریں گے تو دیناروں میں سے اس کے حصے میں سو دینار آتے ہیں دیناروں میں سے دیرہم جتنے آتے ہیں وہ بات چھوڑو سلح اس وقت ہم اس کس پر کر رہے ہیں دینار بات تو دیناروں کی بات کرو دینار اگر ترکے کو صحیح طرح تقسیم کیا جائے تو کتنے دینار اس کو ملتے تو سو, سو دینار اور اب یہ دیناروں پر یہ صلاح کرنا چاہتا ہے تو کم از کم جو سلح جائز ہے وہ اس کے حصے میں جو دینار آتے تھے اس سے کچھ زیادہ ہونے چاہیے یعنی کم از کم 101 سو دینار ہونے چاہیے اس کا جو حصہ بنتا تھا اس سے کیا ہونے چاہیے زیادہ کیوں؟, زیادہ کیوں کہتے ہیں تاکہ سود لازم نہ آئے بھائی سود جی سمجھ میں آیا بھائی سود کیسے مثلا بھائی اس کے حصے میں کیا آتے تھے سو دینار آتے تھے سو دینار اور یہ سولہ کرنا چاہتا ہے سو ہی دینار پر تو بھائی سو دینار تو سو دینار کے بدلے ہو گئے اور وہ چاندی ان کی طرف جائش چلی گئی یا نہیں چلی گئی تو دیکھو یہ تو ربا لازم آیا سمجھ میں آیا اور اگر سونا زیادہ ہے مثلا اس کے حصے میں سو دینار آتے تھے اور اس نے سلح کیا ایک سو دس دینار پر تو یوں سمجھیں گے سو دینار جو اس نے وصول کیے ایک سو دس پل وصول کیے ان میں سے سو دینار اچ کے وہ جو سو دینار حصہ بنتے تھے اس کے مقابلے میں ہو گئے اور باقی دس دینار پورے ترکے کے مقابلے میں ہو گئے لہذا اب ربا لازمہ نہیں کیونکہ اب تو جنس بدل گئی بھائی جو دس دینار ہیں دوسری طرف چاندی ہے یا اور چیزیں ہیں تو وہاں تو مساوات ضروری نہیں تھی ہاں اسی جنس کے کی اندر کیا تھا مساوات ضروری تھی سو کے بدلے سو آ گئے. اور دوسری چیزوں کے بدلے بھی 10 آ گئے بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی وہ انکانتی ترکتو ذهبا وفزتا و غیر ذلك اور اگر ترکا سونا بھی تھا اور چاندی بھی اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں فصالحو علی ذهب او فزتین پس انہوں نے اس سے صلہ کر لیا سونے پر یا چاندی بار الجنسی پس ضروری ہے کہ وہ جو دے دیں اس شخص کو وہ زیادہ ہونا چاہیے اس کے حصے میں سے اس کے حصے سے زیادہ ہونا چاہیے اس کا حصہ من ذالک الجنسی اس جنس میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے سونے میں جتنا اس کا حصہ بن رہا ہے اس سے زیادہ دینا چاہیے چاندی میں پر اگر کھلا کر رہے ہیں تو کا جتنا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں تاکہ اس کا جو حصہ ہے تاکہ جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے, مثل کے بدلے ہو جائے وزیاد میرا اور جو زائد ہے وہ جو اس کا حق ہے باقی میں سے اس کے بدلے ہو جائے بھائی تیسری چوتھی سورت والا نا بھائی یہ تو وہ سورتیں تھیں کہ سارا ترکا موجود تھا آپ سورت ہے کہ ترکے میں کچھ دیون بھی ہیں سمجھ میں آیا چار پانچ مثلاً بھائی ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا اور والد نے جو جائیداد چھوڑی کچھ دیون بھی ہیں مثلاً سے ابھی پانچ سو درہم بھی وصول کرنے تھے وہ وصول ہو کر کس میں شامل ہو جاتے ہیں ترکے <تصفح> <طرقے مید> میں ہی شامل ہو جاتے ہیں آمر نے دینے ہیں ان کے تو لازمی بات ہے جب یہ چیزیں جو موجود ہیں ان میں ساروں کا جیسے حصہ ہے اسی طرح اس دین میں بھی سارے وارثوں کا حصہ ہے اب یہ صلاح کرتے ہیں اس طریقے پر کہتے ہیں یہ جتنا مال جس سے صلاح کر رہے ہیں جس کو الگ کر رہے ہیں یہ جتنا مال ہم نے آپ کو دے دیا یہ آپ کا حصہ ہو گیا آپ یہ جو جائیداد وغیرہ جو موجود ہے اس وقت حاضر ہے نقد ہے اس میں سے بھی اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا اور وہ جو دیون ہیں ان میں بھی آپ کا کوئی حق یعنی دین کو بھی سلح میں شامل کرتے ہیں اور اس دین سے بھی اس کو اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ سلح جائز نہیں یہ سولہ جائز کیوں نہیں جائز اس لیے کہ ضابطہ یاد رکھنا دین کا مالک اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے کسی اور کو دین کا مالک نہیں بنایا جا سکتا آہن ضابطہ ہے بھائی کہ دین کا مالک صرف کس کو بنایا جا سکتا ہے دین کا مالک جلدی جلدی لکھئے بھائی دین کا مالک صرف اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے جس پر دین ہے جس پر, ہے جس پر کیا ہے دین ہے مثلا بھائی دیکھو زین نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو یہ جو زید پر میرا ایک لاکھ دین ہے اس دین کا مالک اس زید ہی کو میں بنا سکتا ہوں کہ میں اسے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا تو اس دین کا میں نے مالک کس کو بنا دیا زید ہی جب میں معاف کروں گا تو مالک کون ہو گیا زید زید کے علاوہ میں کسی اور کو مالک بناؤں یہ جائز نہیں ہے میں عمر کو کہتا ہوں بھائی زید نے میرا ایک لاکھ دین دینا ہے وہ تمہارا ہو گیا جاؤ وصول کرو نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے کیوں نہیں درست کیونکہ وہ دین کا مالک اس میں کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ دین کا مالک کس کو بنایا جا رہا ہے ایک غیر شخص کو جس پر دین نہیں جس پر دین ہے اس کے علاوہ کو مالک بنایا جا رہا ہے اور یہ صحیح نہیں تو یہاں پر بھی ترکے میں آپ دیکھو سلح کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا دین کو بھی داخل کر دیا اور کیا کہا تھا دین میں تمہارا حصہ نہیں اب جتنا دین آئے گا وہ ہمارا ہوگا تمہارا نہیں حالانکہ دین میں اس کا بھی حصہ تھا تو اس نے اپنے حصے کا مالک کس کو بنا دیا باقی وارثوں کو بنا دیا اسی مدیون کو تو بنایا جا سکتا تھا کہتے ہیں وہ ازاکان تھی ترکن اور اگر ترکا, ایسا اگر ترکا دین تھا لوگوں پر فِي الصُلحِ تو انہوں نے اس دین کو بھی داخل کر دیا صلح کے اندر اعلیٰ اس شرط پر کہ ان يخرج وہ نکال دیں کس کو نکال دیں مصالح صلح کرنے والے کو نکال دیں آن ہوں کس سے اس دین سے نکال دیں بھائی وہ یقین الحم اور دین کن کا ہو جائے باقی وارثوں کا ہو جائے فص علم تو سلاح کیونکہ اس میں کیا خرابی لازم آ رہی ہے دین کا مالک کسی اور کو بنانا لازم آ رہا ہے حالانکہ دین کا مالک صرف کس کو مدیون کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے کسی اور کو نہیں بھائی اب کیا کریں کوئی طریقہ ہے کہتے ہیں ہاں بھائی سلح اگر کرنی ہے تو پھر اس میں یوں کر لیں کہ یہ جو سلح کرنے والا ہے اپنے حصہ مدیون کو معاف کر دے کیا کر دے مدیون ورنہ تو ایک ایک پائی بھی جو وصول ہوگی ساروں کے درمیان کیا ہوگی برابر تقسیم ہوگی اور یہ تو اس کو نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نکالنے کی یہ صورت ہے کہ اپنا حصہ معاف کر دے مثلاً دین میں اس کا حصہ کتنا بنتا تھا پانچ سو در کل ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں فرض کرو سو درہم بنتے ہیں تو یہ اپنا حصہ معاف کر دے کہ میں نے اپنا حصہ کیا کیا مدیون کو معاف کیا مام بس مولانا اب وہ حصہ مدیون کا ہو گیا باقی کتنا دین رہ گیا چار سو رہ گیا تو اب وہ چار سو ادا کرے گا سورج سمجھ میں آگے بھائی تو اس میں باقی وارثوں کا فائدہ ہے مولانا اس کا تو نقصان ہوا اس کے تو سو درہان چلے گئے لیکن باقیوں کا کیا ہو گیا فائدہ کیونکہ اب جو بھی دین وصول ہوگا پہلے اس کے پانچ حصے ہوتے تھے اب کتنے ہوں گے چار تو ہر ایک کو ذرا زیادہ ملے گا بھائی دیکھو باقی وارثوں کا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا اس کے تو سو درہم دین میں سے حصہ تھا وہ چلا گیا لیکن باقیوں کا کیا فائدہ ہوا باقیوں کا یہ فائدہ ہوا پہلے اگر مثلاً کی سو دیر ہم ملتے دو مدیوں سے کتنے ملتے سو دیر ہم ملتے تو کتنے حصے دار تھے پانچ تو ہرے کو کتنے کتنے ملتے بیس بیس ہرے کو ملتے اب یہ ایک تو نکل گیا اب سو درہم ملیں گے تو کتنے بار شریک ہیں اس میں چار اب ہرے کو کتنے ملیں گے پچیس پچیس سورج سمجھ میں آ تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اب ہر ایک کا اس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور نیز یہ بھی فائدہ ہو گیا اس میں کہ اب مدیون بھی ذرا جلدی ادا کرے گا کہ پیسے تو تھوڑے ہو گئے بھائی اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی سورج سمجھ میں آ تو یہاں جب اس نے مدون کو بری کر دیا دین سے اپنے حصے میں سے تو دین کا مالک کس کو بنا دیا اسی شخص کو جس پر کیا تھا دین تھا لہذا یہ سلح صحیح ہے صورت سمجھ میں آ گئے اگر انہوں نے شرط لگا دی ان ال راما امین ہو کہ یہ بری کر دے مقروضوں کو اس دین سے یعنی اپنے حصے دین سے کیا کر دے بڑی کر دے یعنی انہیں معاف کر دے مفالی اور رجوع نہیں کرے گا ان مقروضوں پر یہ مصالح کے حصے کے ساتھ یعنی یہ صلح کرنے والا اپنے حصے کے ساتھ ان پر رجوع نہیں کرے گا فصل صلح جائز ہے یہ ایک طریقہ ہے اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی ایک دو اور بھی دو طریقے بتلائیں گے بھائی وہ ذرا مشکل بھی ہیں تو فی حال جو صاحب قدوری نے ذکر کر دیا یہ ایک طریقہ برال آپ یاد رکھے بھائی چلیے بس مولانا رام اللہ علم حقیقت الکلام